تار قرات رب قرات الحمد بانی کی دانس کان رسول اللہ عمر عثمان کرات پر الحمد للہ ربلا عرمین بانی مارف جاب کرے بلا فد حرسمانے کے تحریمہ بل ترشت سواد الحمد باری گاؤں جمہور مہاراج کر کے دے میں صلی اللہ تنسی چمکارا سورت نفاتے مانو کا مانوا یا خراب تم سریدی